نبی ولی وصحاب نور اللہ مدنی چین کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ میں ہم حاضر ہیں اور آج اشرائے مخفرت کی پہلی شب ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اب تک کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کا ارشاد نور بار ہے میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا میں نے اپنے گومتی کو دیکھا جو پل سرات پر کبھی گھسٹ چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اتنے میں وہ دروش شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس نے اس سے پل سرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ پل سرات کو اس نے پار کر لیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اپنے ہم سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے آج کا جو نصاب ہوتا ہے زکات ادا کرنے کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوت کا نصاب کیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد نو جولائی دو ہزار چودہ زکاة کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے نو جولائی دو ہزار چودہ زکت کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس روپے 9 جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس روپے اور اس کے لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات آتے ہیں زکوات کے حوالے سے زکات کے کیلکولیشن کے حوالے سے تو ہمارے دارو الفتہ کا نمبر نوٹ کر لیجیے جو آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک آپ کے ٹیلی فون کی کالز اٹینڈ کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے زیرو تھری ہنڈریڈ تو یہ شرعی رہنمائی کے لیے اور آپ کے زکوۃ کے مسائل کا ہاتھو ہاتھ حل حاصل کرنے کے لئے الحمدللہ یہ نمبر ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں یہ نمبر اپنے اور محفوظ کر لیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ زندگی بھر جب تک یہ نمبر رہے گا اپو وہ کام آتا رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ کی رضا پانے اور ثباب بڑھانے کے لیے اچھی چینیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلہ کامیابی کا راستہ میں شرکت کیجیے ایک ایسی فیلڈ ہے جس سے غالباً کروڑوں اور اربوں لوگ وابستہ ہیں وہ ہے روزگار تجارت اور کاروبار آج انشاءاللہ تبارک و میں اس موضوع پر کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا اسپیشلی وہ طبقہ جو تجارت اور کاروبار وغیرہ سے وابستہ ہیں شاپ کیپرس ہیں ریٹیلر ہوں یا ہول سیلر ہوں یا فیکٹری آنرس ہوں یا جو بھی آپ کا جو روزگار کا ذریعہ ہے بالخصوص وہ بڑی توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے ان کے فیملی ممبرس بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کیونکہ جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ریلیٹڈ ہے تمام تر وہ فیملی میمبر سے جو انشاءاللہ شاء آپ جب آخر تک بیٹھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا چنا کچھ مدنی پھول عرض کروں گا کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا حکیم بن حضام ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اعظم ہے خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے کہ جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں اگر دونوں نے سچ بولا اور وضاحت کر دی تو ان کے سودے میں برکت ہوگی اور اگر انہوں نے پیڑ چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان کے سودے کی برکت مٹا دی جائے گی ایک اور حدیث سنیے جھوٹ سے رزق مرتا نہیں گھٹتا ہے چنانچہ سرکار صلی اللہ عزد ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے القصب یون قصور رسق یعنی جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے تو جو جھوٹ سے متعلق کچھ میں مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ ہماری اس و جو تجارت ہے اس میں جھوٹ کا اتنا مطلب کہ وہ انصر آ چکا ہے کہ اب تو ایک پڑوسی پڑوسی دکاندار پر بھروسہ نہیں کرتا ارے بالکل اعتماد جیسے کہ ہماری مارکیٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار جو کرتے ہیں اسے اٹھ سا گیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اسے کوئی اتنا زیادہ اختلاف کریں آج ہم کوشش یہ کریں گے اپنے سلسلے میں جو کامیابی کا راستہ ہے اور یہ نیت ہے کرنی ہے کہ ہم نے اپنے کاروبار سے جھوٹ کو نکال دینا اب جھوٹ کس کس طرح بولا جاتا ہے کاروبار میں جھوٹ کی کس طرح کی قسمیں کاروبار میں پائی جاتی ہیں میں انشاءاللہ اس پر کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں حتی الام امکان زیادہ زیادہ اپنا بیان اب تک ڈلیور کر سکوں لہٰذا آج ہم نے وہ ریکارڈنگ وغیرہ جو ہوتی تھی وہ ہم نے رکھی نہیں ہے کیونکہ یہ موضوع بہت حساس ہے کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے ہمارے رس سے ہمارے روزگار سے ہماری غزاوں سے ہمارے لباس سے اور پھر یہ افیکٹڈ ہوتا ہے ہماری عبادات پر ہمارے معاملات پر ہمارے دیگر چیزوں کے اوپر ایون کہ ہمارے گھرو حالات پر گھریلو اتفاق پر اور گھر بار پر حتیٰ کہ اپنے شفا اور علاج کے معاملات پر یہ کاروبار یہ رسک یہ آمدنی کا جو ذریعہ یہ آپ اس کی چین دیکھیں تو یہ بہت دور تک جاتا ہے لہذا اس کا ستھرا ہونا اس کا اجلا ہونا اس کا پاکیزہ طیب ہونا بہت ضروری ہے اب بعض لوگ اپنا کاروبار چلانے اور اپنی بکری بڑھانے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لیتے ہیں اب وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بول کر ان کا مال نہیں بکے گا یہ کانسپٹ ہو گیا ہے کہ یار مارکیٹ میں رہنا ہے تو پھر تو ادھر ادھر کرنی پڑے گی جھوٹ بولنا پڑے گا سچ, سچے مال نہیں بکتا حالانکہ ایسا نہیں ہے یاد رکھیے مسلمان کو اور حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احکام کی بجاوری کرنی ہے تو اب یہ کہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا واسیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف آتے جبکہ ہم تجارت کر رہے ہوتے یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس آتے جبکہ ہم تجارت کر رہے ہوتے آؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے تاجروں کے گرو جھوٹ سے بچو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خاص جھوٹ سے بچنے کا ارشاد فرمایا ہے اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے درد نہ اذاب ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت بزرگ فارغ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار ارشاد فرمائی تو میں نے عرض کی وہ تو و برباد ہو گئے یعنی اللہ تعالی جن سے نہ کلام فرمائے گا نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا نہ انہیں پاک فرمائے گا تو وہ تو تباؤ برباد ہو گئے ارشاد فرمایا میں تو پوچھا گا وہ لوگ کون ہیں تو ارشاد فرمایا تکبر سے اپنا تہبن لٹکانے والا اور نمبر دو احسان جتانے والا اور نمبر تین جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا اب ہماری جو موضوع ہے وہ تیسری ہے ہمیں دو پر اس وقت کوئی فرض نہیں کرتا کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا اب اس روایت سے خصوصاً وہ کمیونٹی جو دکاندار ہیں مارکیٹوں میں دکاندار ہیں آپ جیسے کہ کل پرسوں بھی ہم نے سنا جانا مارکیٹیں کھلتی ہیں مارکیٹیں کھلتی ہیں مارکیٹیں کھلتی ہیں کھلتی اور اس وقت مارکیٹوں کے اندر ایک مطلب ایک عجیب ماحول ہوتا ہوگا مجھے ایک گمان ہے اور بڑی بڑی مارکیٹیں جیسے کہ وہ عید خریداری کے نام پر اور دیگر خریداری کے نام پر اسو کھل رہی ہوں گی مگر پاسبل ہے کہ اس وقت آپ مدری چینل پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ ہول سیلر بھی ہوں گے ہو سکتا ہے ریٹیلر بھی ہوں گے آپ جنرل اسٹور کے بھی کچھ ہوں گے کچھ کچھ آپ کا ہوگا جو آپ رات میں کاروبار کا آپ کا کوئی معمول ہوتا ہوگا یا پھر آپ برٹش کمٹی سے تعلقوں کا کوئی انڈسٹریئل ہوں گے اور آپ فیکٹری وغیرہ چاہے وہ پانچ بجے بند کر کے اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ آپ اس مجھے سن رہے ہوں آپ کے سب توجہ کیجیے کیا آپ انڈسٹری چلاتے تو جھوٹ نہیں میں جھوٹ نہیں چلتا کوالٹی میں جھوٹ نہیں چلتا آرڈر ڈلیوری میں جھوٹ نہیں چلتا جب پتا ہے جھوٹ ہے جھوٹ خلاف واقعی وہ ہیں یعنی جو سچ کا الاد جو آپ نے کرنا نہیں آپ کہتے ٹھیک ہے کر دیں گے ٹھیک یہ ہو جائے گا نہ ایسا ہی ہے نہ یہ ایسا ہی ہے اتنا جھوٹ ہے اتنا جھوٹ ہے اتنا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو اب اس روایت جو بھی میں نے بیان کی غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ سنکا فرماتے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار ہے وہ تو تباہ و برباد ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرح نظر کرم فرمائے گا نہ ان کو پاک کرے گا اس میں تیسرا فرد وہ ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کرے رہے کہ ہم ایسا نہ کریں اور اس حدیث سے عبرت پکڑیں لہذا جو اپنی اشیاء کے عیوب یعنی خامیہ چھپانے ناقص اور گٹیا مال پر زیادہ نفع کمانے کی خاطر پیدر پہ کسمے کھائے چلے جاتے ہیں ایسوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے جھوٹی قسم سے سودا فرخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے کیا میلہ ہے آج تک آپ کو آج بڑے بڑے لوگ آمدنی وہ اس کے پر روتے ہیں کھور کر لیجئے کہ کہیں جھوٹی قسم آپ کی کاروبار آپ کی تجارت کا حصہ تو نہیں بنی ہوئی ہے مفسر شہر حکیم الامت بلکہ میں ایک اور جگہ کی روایت بیان کروں کہ ایک اور جگہ پر ہے یہ تو میں نے پہلے بیاں کنزل رمال کی حدیث ہے بخاری شریف میں یہاں تک ہے اور ایک اور جگہ فرمایا قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے اب یہ اعتماد کر لیتا ہے نا توفسر شیخ حکیم العمت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت نے صدی سے پاک کے تحت فرماتے برکت مٹائے مٹ جانے سے مراد آئندہ کاروبار بند ہو جانا یا کیے ہوئے بیوپار میں گھاٹا یعنی نقصان پڑ جانا یعنی اگر تم نے کسی کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکے سے خراب مال دے دیا وہ ایک بار تو دھوکہ کھا جائے گا مگر دوبارہ نہیں آئے گا کسی کو اور نہ ہی کسی کو آنے دے گا یا جو رقم تم نے اس سے حاصل کر لی اس میں برکت نہ ہوگی کہ حرام میں بے برکت ہی اور یہ بہت پریکٹیکل بات ہے لپیٹ لپاٹ کے دے دیا آپ رہی بھائی لے جاؤ گھر پہ کھولا دیکھا تو دو نمبر کی چیز تھی غلط چیز تھی آپ نے جھوٹ بولا تھا بعض اوقات یقین بالیقین یقین بعض اوقات بلکہ میں کہوں کہ ایک میجورٹی ہے ان کو باز باعت... کئیوں کو پتہ ہوتا ہے چلو میجورٹی نہ بازو کئیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں نا یہ دو نمبر کی چیز ہے یہ ہم دے رہے ہیں نا اس میں اس کا جو ویٹ لکھا ہوا ہے یہ ویٹ ہے نہیں جھوٹ بولتے ہیں بس بیچنا ہے کسی صورت گھاگ چلا نہ جائے یار کسی گھاگ نہ چلا جائے کسی آڈر نہ چلا جائے کسی صورت کو ایسی چیز نہ چلا جائے بس یہ نوٹیں چل کے میری دکان میں آئی ہیں یہ نوٹ میری دکان سے واپس آنی نہیں چاہیے یار بلے حرام سے آوے حلال سے آوے جھوٹ سے آوے دھوکے سے آوے خیانت سے آوے بدیا سے, سے آوے کسی بھی صورت آوے نوٹ نہیں جانی چاہیے ارے رخ تو ارے ارے تو جائیے آگے سنتے جائیے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے کی بیان کردہ صورتوں میں سے اب میں تین صورتیں بیان کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک قیمت خرید کے متعلق جھوٹی قسم کھا کھانے کی چار نہوستے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم عرش فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی بروز قیامت ہم کلام نہ ہوگا یعنی بات نہیں کرے گا نہ ان کی تو نظر کرم فرمائے گا نہ, ان... نہ انہیں گناہوں سے پاک فرمائے گا اور انہیں درد ناک عذاب دے گا نمبر ایک وہ شخص جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زائد پانی ہو اس کے باوجود مسافر کو پانی نہ دے نمبر دو وہ شخص جس نے اثر کے بعد کوئی چیز فروت کی اور اللہ عزب اجاللہ کی قسم کھا کر کہا میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے اور گاہ اسے سچا سمجھے حالانکہ اس کا مال اتنی قیمت کا نہ تھا نمبر تین وہ شخص جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کسی حاکم سے بیعت کرے اگر وہ اسے دنیا کے مال میں سے کچھ دے تو اس سے وفا کرے وغیرہ بے وفائی کرے تو یہ تین صورتیں ٹھیک ہے اب اس حدیث پاک پاکی شرح کی طرف آئی جو ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں گزرتے سیدنا علامہ کرتبی کرتبی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے حصے وہ شد جس نے اثر کے بعد کوئی چیز فروخت کی اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے اور گاہ اسے سچا سمجھے حالانکہ اس کا مال اتنی قیمت کا نہ تھا یہ حدیث پاک کے جو لفظ ہیں اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بول کر اپنی قیمت پہ خرید زیادہ بتائی اس نے اللہ تعالی کی جھوٹی قسم کھا کر اس کے نام مبارک کی توہین کی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولا نا آپ کو جھٹکا نہیں لگا جو یہ کرتے ہیں اور دوسرے شخص کا ناحق مال حاصل کیا اس طرح اس نے کبیرہ گناہوں کو جمع کیا اور اس شدید وعید کا مستحق قرار پایا کون سی شدید وعید اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس سے ہم کلام نہ ہوگا یعنی بات نہیں فرمائے گا بات نہیں کرے گا اس کی طرف نظر رحمت نظر نہیں فرمائے گا اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا اور انہیں درد ناک عذاب دے گا ان میں یہ شخص بھی شامل ہے جس نے یہ حرکت کی اثر کے بعد کھائی جانے والی قسم کا جو یہ خصوصی طور پر ذکر کیا گیا اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ کرتبی لکھتے ہیں چونکہ اس نماز کی فضیلت اور عظمت اور شان اثر کا اثر کی جو نماز ہے یہ باقی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لیے اس نماز کے ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے خود پر قابو رکھے اور اپنی قسموں کا دیگر نمازوں کے بعد کی قسموں سے زیادہ خیال رکھے کیونکہ نماز کا حق یہ ہے کہ وہ بھی حیائی و برائی سے روکتی ہے یہ تو بات آپ بھی جانتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ کی سورح ان کبوت میں ارشاد فرماتا ہے ان سلا تنہا فاشائی و ترجمہ کنز المان بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے اب یعنی نماز جو ہے نا یہ بے حیائی اور بری باتوں سے باز رہنے پر ابھارتی ہے اب اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے سبب دل میں پیدا ہونے والا نور اللہ عزب اجلّہ سے حیا اور اس کا خوف بھی حیائی و بری باتوں سے باز رکھتے ہیں اور اس اسی بات کی طرح رسول رکھ کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں اشارہ فرمایا یعنی اللہ تعالی سے جو حیا اور اس کا جو خوف ہے وہ بھی حیائی و بری باتوں سے باز رکھتے ہیں تو جس کی نماز اسے بھی حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی اب اس حدیث سے پاک پر مزید غور کریں کہ جس کی نماز اسے بری بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی اس شخص کی اللہ سے دوری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جب یہ سب نمازوں میں ہے تو نماز اثر میں بطریق اولا یعنی اس سے بڑھ کر اس لیے اسی لیے جس نے نماز اثر کے بعد کسی کا ناحق حق مال ہضم کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے کی جرت کی تو اس کا گنا زیادہ ہوگا اس کا دل زیادہ گندا ہوگا یہ تھی وضاحت اثر کے بعد جو قسم کھاتے ہیں تو یوں بھی مطلب کہ جس سے روکا گیا تو اب یہ جو جھوٹی جو یہ جو بس قیمت کے حوالے سے جو جھوٹی جو قسم کھاتے ہیں اس پر غور کر لیجئے آگے تھوڑا اور مزید سنتے ہیں دوسری چیز سودے کی پیش کردہ قیمت کے متعلق جھوٹی قسم حضرت سید عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے بازار میں اپنا سامان لگایا اور کسی مسلمان کو پھسانے کے لیے قسم کھا کر کہا اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے جبکہ اس کی اتنی قیمت نہیں لگی تھی اس وقت قرآن مجید کے سورہ عال عمران میں یہ آئےت کریمہ نازل ہوئی ترجمہ کنزول ایمان اور جو اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے حضرت سیدنا امام ابن حجر اسکلانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اس عنوان یعنی تجارت میں قسم کھانا مکرو ہے کہ شرح میں تحریر فرماتے فروت کرتے ہوئے باہر صورت یعنی ہر حال میں قسم کھانا مکرو ہے اگر جھوٹی ہو تو مکرو تحلیمی اگر سچی ہو تو مکرو ہے تنظیحی ہے تو اب آپ تو میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی اور سب سے بنیادی بات تو یہ کہ آپ یہ قسم سے پیچھے ہٹ جائیں گاہ ہاں کو مار لینا تو لے گا نہیں لینا تو نہیں لے گا جھوٹی جھوٹی ترکیب مت بنائیے مجھے مارکیٹوں میں مجھے مارکیٹ کا پریکٹیکلی طور پر اس طرح کا بہت مطلب ٹھیک ٹھاک تجربہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں ایسا جھوٹ بولتے ہیں ایسا جھوٹ بولتے ہیں اب تیسری قسم کی طرف آئیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا بات ہو گئی تیسری قسم کہتا ہے کیا مخصوص قیمت پر سودا فروخت نہ کرنے کی جھوٹی قسم خلید و فروخت کے موقع پر جھوٹی قسم کی ایک شکل یہ ہے کہ بیچنے والا قسم کھائے کہ میں اپنا مال فولا قیمت پر ہرگز فروخت نہیں کروں گا پھر جب گاہ کو منہ مو موڑتے دیکھے تو اسی یعنی بھاو پر سودا بیچ دے جب گاہ جانے لگا تو دے دیا اسی قیمت پر پہلے قسم کھائی کہ نہیں بیچوں گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قسم کی جھوٹی قسم کا انتیائی برا انجام بیان فرمایا چنانچہ زد سیدہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آرابی بکری لئے گزرا میں نے اسے کہا تین دیرہ کی فروخت کرو گے اس نے کہا لا اللہ یعنی نہیں اللہ کی قسم پھر اس نے میرا ہاتھ اسی قیمت تو فروخت کر دی میرے ہاتھ اسی قیمت فروخت کر دی تین دیر ہم میں میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اس نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت بیچ دی مجھے اور پیارے تاجر اسلامی بھائیوں جو اس وقت مجھے مدری چینل پر سن رہے ہیں تمام ٹریڈرز تاجر بزنس کمیونٹی جو ریٹیلر ہول سیلر ٹھیے والے جو بھی آپ ہیں آپ کے پاس جو گاہک آتے ہیں اللہ کی پناہ جو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے عورتیں بھی آتی ہیں آپ باجی آپ باجی کر کے جھوٹ بول کر دھوکا دے کر غلط مال بیچ کر آج یہ نہیں یہ لے جائیے یہ سستا یہ مہنگا اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ میرے میٹھے پیارے اسٹائم بجو میں امید کرتا ہوں اور سمجھ ہو گے آپ نہیں چاہتے کہ یار جھوٹ بول دو کوئی مسئلہ نہیں ہے ماغ اللہ دیکھئے آپ سوچیے آپ کو نہیں لگتا یار یار یہ جانا نہیں چاہیے یار آپ آپ آؤ چلو لے جاؤ بلکہ بعض اوقات ایسے بے باک ہوتے ہیں جو کہہ کہتے چلو اب نقصان میں بیچ دیتا ہوں آپ لے جاؤ چلو یہ دو چیزیں بھی آپ نے لی ہے نا حالانکہ عموماً یہ نقصان میں نہیں بیچ رہا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے بد اور بعضوں کا بد دیانتی کر رہا ہوتا ہے دو نمبر کا مال نکال کر دے رہا ہوتا ہے اوپر ایک صاف چیز رکھتی تھی اسی کا دوسرا کلر پیس نکالا جو کہ ڈیمیج تھا نکال کر رات میں دے دیا دو پیسے کم کے اندر ایسی رکھنے کی آئٹم رکھنے کی کپڑا رکھنے کی گارمنٹ رکھنے کی اور پھل فروٹ ایسی مطلب کہ ترکیب ہوتی ہیں ایسی چالا کیا کرتے ہیں اللہ کی پناہ اللہ بس کسی صورت گاہ نہیں جانا چاہیے اس کے پاس نہیں جاؤ اس کے پاس میرے پاس آیا میں اس سمندر کا سارا پانی میں پی جاؤں کیسے بھی پی جاؤں اللہ کی پناہ اللہ کی پنا عام طور پر بھی خریدار باریکیوں سے آگاہ نہیں ہوتے یہ آپ کو پتہ ہے اس لیے دکاندار کو چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے بچے اور اس میں بھی میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ خاص طور پر ایسے دکاندار جو مذہبی ہلیے مثلا امامے والے داڑھی والے وغیرہ جو ہوتے ہیں جن کے مذہبی ہلئے ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر یہاں احتیاط کرنی چاہیے اور خاص دھوکہ نہیں دینا چاہیے خاص طور پر ورنہ لوگ پھر مذہبی طبقے والے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو اب آپ جتنے بھی مجھے اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں اب غور کیجئے کہ تجارت کے اندر اس طرح کی جھوٹی کسم کھانا سودے کے معاملے میں جھوٹی قسم کھانا بھاؤ کے معاملے میں جھوٹی قسم کھانا قیمت خرید کے متعلق جھوٹی قسم کھانا وغیرہ کے حوالے سے آپ کو نہیں پاس تو ایسے عجیب بے ہوتے ہیں جھوٹے قسم کے لوگ قیمت خرید بھی نہیں ہے یقین مانیے قیمت خرید بھی نہیں ہے ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں دو سو روپے کی پڑی ہے گھر کے اندر اور اس میں بھی ایسی ملاوٹ ہوتی ہے ان کی باتوں کے اندر ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ مت پوچھیے بات ریٹ ٹو ریٹ لے جاؤ آپ کیا کریں یہ چیز نکالنی ہے پیسے کھلے کریں ریٹ ٹو ریٹ بھی نہیں دے رہا ہوتا اب وہ کیا مسئلہ کیا ہے اب کیوں اتنا جھوٹ بولنے کا شوق ہو گیا اب کیوں جھوٹ بول کر یعنی بالکل زبان پر جھوٹ آپ کے رکتا نہیں ہے یار بالکل جھوٹ نہیں رکتا آپ کے زبان سے ایسے ٹھا کر کے جھوٹ نکلتا آپ کی زبان سے اور بالکل شرم نہیں آتی بالکل حیا نہیں آتی کہ میں جھوٹ بول رہا میں ہرام کام کر رہا ہوں میں اپنے روزی کو آرام کر رہا ہوں روزی کو ناجائز کر رہا ہوں میں اس مسلمان کو دھوکہ دے رہا ارے دھوکہ تو کافر کو دینے کی اجازت نہیں ہے آپ مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا ہو گئے آپ کو ایسی کون سی مال کی ہبس لگ گئی ہے ارے ایسے کون سے بھوکے مر رہے ہیں یہ صرف محبت انرس کر رہا ہوں ایسا کیا ہو گیا آپ کو کیا بالکل کوئی وہ کہتے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں قرآن اور حدیث کے اقوال بزرگا نے دین سے منتخب کی گئی جھوٹ کی پچیس تباہ کاریاں سنی ہے اور خوف خدا سے لڑ ہے اور اللہ کرے کہ یہ سننے کے بعد کچھ جھوٹ سے بچنے کی صورت پیدا ہو جائے جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے جھوٹ تمام مذاہب میں حرام ہے جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے جھوٹ بولنا مومین کے شایا نشان نہیں جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے جھوٹوں کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹے کو جبڑے جھوٹے کے جبڑے چیرے جانے کی سزا دی جا رہی تھی خطیب کا خطبہ اس کے عمل پر پیش ہوگا جھوٹا نکلا تو اس کے ہوٹ آگ سے کاٹے جائیں گے جب جب کاٹے جائیں گے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے جھوٹ چہرے کو سیا یعنی کالا کرتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے جھوٹ جھوٹ ہی ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا زبان اگر جھوٹ بولنے والی ہو تو اس سے بڑھ کر گوشت کا کوئی لوتھڑا یعنی ٹکڑا اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ نہیں جھوٹ بولنا ایک طرف سے خیانت بھی ہے جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے جھوٹ سے دل کا چین برباد ہوتا ہے کسی کی جھوٹی تعریف کرنے والے کی زبان پر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہی ہوگی کسی کی جھوٹی تعریف کرنے والے کی زبان بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں لڑکھڑا رہی ہوگی جھوٹا مسئلہ بیان کرنا شدید شدید کبیرہ گنا یعنی بہت ہی بڑا گنا ہے جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے جو جھوٹا خواب سنائے اسے جو کے دو دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی جو لوگوں کو ہسانے کے لیے بات کرتا اور جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے جھوٹ سے رسک بڑھتا نہیں گٹتا ہے جھوٹ آدمی کو ایبدار بنا دیتا ہے مان جائیے مان جائیے اور جھوٹ مت بولیے جھوٹ سے باز آ جائیے ورنہ جھوٹوں کا بڑا دردناک انجام ہے جھوٹوں کا بڑا دردناک عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے کی نحوس سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سچ بولنے کی عادت عطا فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے مومن کی فطرت میں خیانت و جھوٹ کے علاوہ ہر خسرت ہو سکتی ہے یہ خیانت والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث سنیے کہ عرض کی کہ یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا ہاں پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا ہاں پوچھا کیا مومن قزاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا دفتر میں جا کر جھوٹ بولنا ملازم جھوٹ بولتے ہیں آفس پر آئیں گے تو جناب یوں دیر ہو گئے یوں دیر ہو گئے طرح طرح کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں سچ نہیں بولتے اور ویسے بھی جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا یہ مشہور محاورہ ہے تو البتہ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ بزنس کمیونٹی سے تاجر برادری سے جو کاروبار اور کام کاج کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اسی طرح یہ جو بروکریاں کرتے ہیں جھوٹ بول کر کماتے ہیں بہت جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ بھی پیسہ آنا چاہیے نا پیسہ آنا چاہیے پارٹی نہ چلی جائے پلاٹ نہ چلا جائے فائل نہ چلی جائے یہ نہ چلا جائے وہ نہ چلا جائے سون بیچنے والوں کو دیکھ لیجیے چاندی بیچنے والوں کو دیکھ لیجیے کپڑا بیچنے والوں کو دیکھ لیجیے ارے اناج بیچنے والوں کو دیکھ لیجیے مطلب ہوں گے اللہ کے نیک بندے جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے اس کا انکار نہیں ہے لیکن جھوٹ کتنا ہے کتنا اس کو جان لیجیے گھر والے بھی کون سا روکتے ہیں یار حالانکہ پہلے ایک دور تھا کہ اشاء میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے بہت خوبصورت حکایت نکل کی ہے اب دیکھیے فیملی میٹرز کیسے انوالو ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ علوم کی دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو انیس پر لکھتے ہیں گزشتہ زمانے میں یعنی پچھلے زمانے پہلے کے زمانے میں عورتوں کی یہی عادت تھی کہ مرد گھر سے نکلنے لگتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اسے کہتی حرام کمائی سے بچتے رہنا ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے کبھی آپ نے کہا آپ نے گھر والوں کو کما لاؤ کما کر کہیں سے بھی کما کر لاؤ اگلا چوری کر کے لاؤ چوری کر کے لاؤ کما لاؤ کپڑے کہاں سے لیں گے میچنگ کہاں سے لیں گے کاسمیٹکس کہاں سے لیں گے یہ کہاں سے لیں گے وہ کہاں سے لیں گے اور ان لوگوں سے کہ ان چیزوں میں زندہ رہتا ہے کیا نارملی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی رحمتیں نارملی طور پر آدمی سچ بول کر زیاانت داری کر ایمانداری کر کر اب بھی کما لیتا ہے اللہ رش دینے والا ہے آپ بولو گے تنگی ہے پریشانی ہے تو تقوی اختیار کیجیے نا ابھی میرے بیان سے پہلے مفتی قاسم صاحب کا جو بیان چل رہا تھا خوبصورت انداز بیان کیا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں آخرت کو ضائع آخرت کو برباد کر دینے والے کاموں سے بچ, جو تقوا اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے اور ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں جاتا اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پر اعتماد کرے اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے ہمارا رب فرماتا ہے تمہیں اپنے جھوٹ بولنے والی زبان پر ماض اللہ بھروسہ ہے کہ جھوٹ بولوں گا نکل جائے گا جب سے طور پہ جھوٹ سے مال بک جاتا ہے برکت چلی جاتی ہے کیا آیا آپ کے ہاتھ میں پیسہ آیا چلا گیا پھو ہوا ہو گیا اڑ گیا کہاں گیا پیسہ کدھر گیا آپ کی نوٹیں کدھر گیا کا بینک بیلنس کدھر آپ کی ہر چیز ختم ادھر دیا تو اگلے دن پھر کھڑے کدھر گیا پیسہ ارے کل تو دیئے تھے ختم ہو گئے کہاں ختم ہو گئے ختم ہو گئے آپ کو نہیں پتا مہنگائی کتنی ہے پتہ تو مہنگائی کتنی ہیں. کل تو اتنے دیے تھے اس کو دس دے اس کو سو دے, دے اس کو پانچ سو دے, دے اس کو ہزار دے دیا یہ لے لیا وہ لے لیا ختم ہو گئے آپ کو ایسا مل گیا اس کا منہ دیکھتے رہے گئے ہاں یار پیسے تو ختم ہو گئے اب برکت نہیں ہے آپ کو بتا رہا برکت نہیں ہے آپ سچ بول کے لائیں تو صحیح انشاءاللہ اللہ تعالی ان اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کم مال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کر دے گا اب اللہ پر بھروسہ تو کریں اب رب پر تبکل تو ہو رب پر اعتماد تو ہو ہم رب پر بھروسہ تو کریں اس کے ارشاد پر اعتماد کریں تقوی اختیار کریں گناہ سے بچیں نمازوں کی پابندی کریں سچ بولیں دھوکہ نہ دیں ملاوٹ نہ کریں بدھیانتی نہ کریں گاہک کو سچ بتا دیں جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیجئے اے والا مال ہے تو اے بتا دیجئے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سب کچھ کھول کھال کر دیں اس نے لینا ہوگا تو وہ لے گا نہیں لینا ہوگا تو نہیں لے گا اور اگر آپ دھوکہ دیں گے ایک بار گاہک لے کر چلا جائے گا آگل نہ خود آئے گا نہ کسی اور کو بھیجے گا ایک گاہک بنانے گئے تھے وہ ایک گاہک آپ کو سو گھاس توڑے گا یہ میں آپ کو بتا دوں دھوکا دوں گا تو ابھی اس کے بعد مت جانا دھوکا دیتے ہاں ہاں میرے کو دھوکہ دیا تھا یہ دیکھو دو نمبر کی چیز دے دی تھی بولا تھا سچ صحیح،, صحیح ہے اس ایک اچھا وہ سو کو بولے گا وہ سو دو سو کو بولیں گے وہ دو سو یا ہزار کو بولیں گے پھر ایک دن ہوگا کہ آپ بیٹھو گے شاید ہو سکتا ہے مکھی مارنے کے لیے وہ تمنچا بھی نہیں ہوگا یاد میں آ کے بیٹھ کے مکھی مار رہا ہوں مکھی بھی نہیں مار سکیں گے کیا پتا مکھیاں بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی ایک چوٹ کر رہا ہوں کو سمجھا رہا ہوں اللہ کرے گا اب سمجھ جاؤ میری بات یار اور جھوٹ مت بولیے دھوکہ مت دیجیے بس ذہنتی مت کیجیے حلال لو سی کمائی اور گھر والے بھی سمجھاتے رہے کہ آپ کیرام ہوتے ہو ماں سمجھائے بیٹے کو بیٹا کما میرا, میرا جگر کا ٹکڑا نوٹے کما کر لا رہے ماں پوچھ تو صحیح کہاں سے کما کر لایا کل تک تو تم سے پانچ سو مانگتا تھا آج اس کے آتے پانچ روپے کہاں سے آ گئے اللہ نہ کرے کسی کا موبائل چھین کر تو نہیں لایا کسی کا جیب کر کے تو نہیں لایا پوچھو تو صحیح بیٹی کی شادی کرتے ہو پوچھو تو صحیح کماتا کہاں سے کتنا کماتا یہ پوچھتے کبھی یہ پوچھا کہاں سے کماتا ہے سودی ادارے سے کماتا ہے جھوٹ بول کے کماتا ہے بدیانتی کر کے کماتا ہے خیانت کر کے کماتا ہے کیا کر کے کماتا ہے کماتا ہے اگلے دن اللہ نہ کرے اگر داماد کی ہاتھ پتکڑی ہوگی تو پھر سر پر رات دے کے بیٹھو گے داماد کو پولیس لے گئی اب پھر کیا کریں گے یہ سب ایک کچھ گراؤنڈ ریلٹیز ہیں کچھ ایسی پریکٹس ہیں ہمارے ایسی مطلب ٹاکنگ ہیں ہماری ایسی, ہی، ایسی گفتگو ہیں مجھ سے بھی کی لوگوں نے اس طرح کی باتیں میں اس کو میں اپنے انداز سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید کے دل، شاید کے اتر جائے آپ کے دل میں میری بات اللہ دل میں اتارنے والا ہے تو گھر میں حلال لائیے طیب لائیے پاکی زمان لائیے حرام روزی کو بالکل تر کر دیجئے آپ بولو گے میں نہیں کما تھا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا جو رسک ہے جو روزگار ہے جو وے آف انکم ہے جو بزنس ہے آیا آپ نے اس کے متعلق شرح رہنمائی لے لی کہ میرا کاروبار جو میں کرتا ہوں اس میں جو کچھ میں ڈیلنگ کرتا ہوں جو میں مطلب کہ پیپر جو کرسپونڈینس میں کرتا ہوں جو مطلب میں کمینمنٹ کرتا ہوں یہ جو کچھ بھی کرتا ہوں چاہے میں بینکنگ سے میرا ریلیشن ہے یا میرا کسی بھی طور پر ریلیشن ہے اور میرا جو کریڈٹ کے ساتھ پرچیزنگ وغیرہ ہے جو میری پروڈکشن ہے جو میرا بنانا ہے جو میرا دینا ہے کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں ناجائز ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے کبھی شرع رہنما لی صحیح بتائیے یار میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت اس وقت فار ایگزامپل چینل پر اگر ایک کروڑ بارہ لاکھ اسلامی بھائی تاجر برادری اگر سن رہی ہے ایک اس سے اگزامپل دے رہا ہوں تو ایک کروڑ بارہ لاکھ میں آپ بتائیے کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے کہ جناب میں باقاعدہ مفتی صاحب کے پاس گیا تھا میں نے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنا پورا کاروبار اپنی پوری تجارت پوری کھول کر رکھ دی مفتی صاحب نے بتایا یہ جائز ہے تو میں نے اس کو رکھ دیا یہ ناجائز ہے تو میں نکال دیا یا میں نے کہا مفتی صاحب یہ ناجائز ہے تو اس کا کوئی اور حل ہے تو مفتی صاحب نے مجھے اس کا حل دیا میں اس کے مطابق اب اپنا کاروبار کرتا ہوں کتنے ہاتھ اٹھائیں گے آپ سوچیے یہ کوسچن مارک ہے آپ کے نزدیک تاکہ ہم جھوٹ سے اور حرام روزی سے بچے گھر والے اپنے گھر کے افراد کا ذہن بنائیں کہ ایک کاش ہمارے گھر میں حرام کا ایک پیسہ ایک لقمہ نہ آئے حلال اور مدینہ مدینہ سکون پیار محبت ایسی ٹھنڈی ٹھار نہیں جائے گی ایک وہ کچھ لوگ گئے تھے کوئی مسجد کا چندہ لینے کے لیے یعنی مسجد بن گئی تو چندہ کم ہو گیا ایک صاحب کے پاس گئے بنگلے کے اندر صاحب نے بٹھایا چائے وغیرہ پیش کی رنگ روم میں بیٹھے تھے اتنے میں صاحب نے گولی نکالی گولی نکال کے تو جو چندہ لینے گئے تو کہا خیریت تو زور کیا ہو گیا کیا یار نیند یادی دس سال سے گولی کھا رہا ہوں ٹینشن کی یار ڈپریشن ڈپریشن اچھا اللہ کو شفا تھا فرما کر کے یہ جو دینا لینا تھا وہ کچھ وہ نکل گئے باہر گئے سڑک پر تو سڑک پر بن رہی تھی نا روڈ بن رہا تھا اور جب روڈ بن رہا تھا تو پتا نا مشین چل, چل, چل, چل, چل, چل, چل, چل رہی تھی چکا چک چکا چک ایسی مشین چل رہی تھی جنریٹر چلا تھا مشین کے ساتھ وہ جو چندہ لے کے جا رہے تھے نا وہ دیکھ رہے تھے کہ وہیں پر کاغذ بچھائے دوپہر کے وقت شام کرتے شام کے روپے کا کاغذ بچھائے جنریٹر چلانے والا جو تھا نا وہ جنریٹر کے پاس کاغذ بچھا کر روڈ پر سے مزے کی نیوز ہو رہا تھا <laughs> وہ دیکھ کر حیران ہو گئے یہ یار یہ دس سال سے گولیاں کھا رہا ہے اس کو نیند ہی آ رہی اور یہ جرنٹر کی چکاچک کی آواز کے یہ زمین پہ کاغذ بٹھا کر موجود سے زورہ ہے تو نیند کس کو آئی نیند کتنے کی ملتی ہے نیند کتنے کی بکتی ہے کہاں ملتی ہے نیند نہیں نا اللہ جس کو چاہے سکون قلب عطا کر دے ایک بہترین نیند جو نماز میں اٹھا دے اور عبادت اور اجازت میں رکاوٹ بھی نہ بنے ایسی غور کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا تاریخ بات کر رہا ہوں میاں والی سے میرا سوال ہے کہ میں, نے میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میں نے سولہ سال کی جمع پونجی دے کر ایک گاڑی خریدی ایک ڈاکٹر صاحب سے ان ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا گاڑی میں بہت سارے نقائص تھے اب جب میں لے کے آ گیا ہوں تو گاڑی میں اب مجھے تقریباً دو لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ بک رہی ہے اب ہر دم میں کئی دفعہ اس کو ڈاکٹر کو معاف بھی کر چکا ہوں اللہ کی رضا کے لیے لیکن پھر بھی جب میں گاڑی کو دیکھتا ہوں تو ان کی مطلب ہر وقت ہی نکلتی ہے کیونکہ میری ساری عمر کی جمع پونجی تھی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرح دعا دینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے میرے حق میں بہتری کی دعا فرمائی جزاک اللہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائیں معاف کر چکے ہیں تو تھوڑا بد دینے کا بھی حق بھی نہ رہا جب آپ معاف کر چکے جب آدمی معاف کرتے تھے اللہ کی رضا کی بد کیسی اور اب یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا آپ نے کس طرح لی کیا چیکنگ ہوئی نہیں ہوئی اور یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی آیا اس کے نکاح اس تھے یا نہیں تھے میں بھی نہیں جانتا میں ویسے ایک مشورہ یہ دوں ہو سکتا ہے کہ کوئی جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں جو ڈاکٹر صاحب یا جو بھی مطلب آپ کو بیچنے والے ہوں کوئی سے شرعی رہنما لے لی جائے دونوں جا کر کسی مطلب مفتی صاحب کے دعو افطلے سننا چلے جائیں کہ جو ہم نے گاڑی لی ہے ہمارا کیا حکم بنتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان شاء جو شرعی مسئلہ ہوگا شرعی کم ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے ذمہ سارا آ جاتا ہو یا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے آپ کو گاڑی بیچی ہے ان کے لیے کوئی سی صورت بنتی ہے تو کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کی مشکل حل فرما دے و تعالیٰ عالم رسول صلی اللہ تعالیٰ علی صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اگر ڈائریکٹر صاحب کی ایجاد ہو تو ہم باپا کی طرف چلیں آج میری نیت سے بیان کرنے کی تھی آپ ان جو کالس ہماری مدنی چینل کے ناظرین کی ہیں آپ کی جو, جو بھی کالس ابھی آپ اب کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آپ کیجیے بلے تجارت کاروبار سے متعلق ہے آپ کال کیجیے ان اللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ کل کے سلسلے میں جتنی ہو سکیں گے میں آپ کی کالس لینے کی کوشش کروں گا آئیے چلتے ہیں میرے لئے سنت کی طرف علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ